اللہک وطب العظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الّہ مسََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ محمد وعل محمد و اجلفرجَ اجمعین ولانت عداء اجمعین فرض کریں کہ ایک بہت ہی مہنگا جدید ترین اور انتہائی طاقتور کمپیوٹر خریدا جائے جس کا ہارڈ ویئر اپنی مثال آپ ہو لیکن اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ڈالا گیا ہو وہ دراصل کسی اور نے ڈیزائن کیا ہو हم, صحیح اور وہ خاموشی سے یعنی انتہائی غیر محسوس انداز میں صارف کی تمام معلومات اس کی شناخت اور اس کے کام کرنے کے انداز کو اپنے طے کردہ دائرے تک محدود کر رہا ہو جی بالکل صارف یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مکمل آزاد ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں آم, حقیقت میں وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس آپریٹنگ سسٹم کا بنانے والا چاہتا ہے آج کی اس تفصیلی فکری نشست میں ہم بالکل اسی نوعیت کے ایک سنگین دعوے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں اور یہ دعوی بہت گہرا ہے بلکل. یہ دعوی سید جہانزے بابدی کے کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک کے ایک انتہائی اہم مضمون تعلیم یا تہذیبی غلامی میں کیا گیا ہے ہمارا مقصد اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے ارد گرد موجود مروجہ تعلیمی نظام فکری آزادی دے رہے ہیں یا یا وہ نسلوں کو ایک خاموش تہذیبی غلامی کا حصہ بنا رہے ہیں بالکل یہی سوال ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو تعلیمی بحث لگتا ہے لیکن اس کی جڑیں ہمارے وجود اور ہماری تہذیب میں پیوست ہیں تو آئیے اس اہم ترین موضوع کی تہ ہولتے ہیں اس پیچیدہ بحث کا آغاز مصنف کی پیش کردہ دو بنیادی اصطلاحات سے کرتے ہیں جی ضرور تحریر میں مکی شعور اور طاغوتی تعلیم کے درمیان ایک کشمکش کا ذکر ہے کیا اس بنیادی فلسفے کی کچھ وضاحت کی جا سکتی ہے کہ مصنف ان اصطلاحات سے اصل میں کیا مراد لیتے ہیں جی دیکھیے اس مضمون کے بنیادی مقدمے کو سمجھنے کے لیے ان دو اصطلاحات کی تفہیم بالکل ناگزیر ہے۔ مصنف جب مکی شعور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد محض چند مذہبی رسومات یا ظاہری عبادات کی ادائیگی نہیں ہے۔ اچھا یعنی یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں اس کتاب کے مطابق مکی شعور دراصل ایک مکمل تہذیبی اور روحانی بیداری کا نام ہے مطلب یہ وہ شعور ہے جو انسان کے اندر توحید عدل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی بھرپور صلاحیت پیدا کرتا ہے हم. اس کا ہدف محض ایک اچھا شہری بنانا نہیں ہے بلکہ ایک ایسی نسل اور امت تیار کرنا ہے جو خدا کی حاکمیت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کرے تو یہ ایک بہت بڑا اور اجتماعی ہدف ہے اور تاغوتی تعلیم ہاں اس کے بالکل برعکس مضمون میں تاغوتی تعلیم کا تصور پیش کیا گیا ہے مصنف دلیل دیتے ہیں کہ تاغوت آج کے دور میں کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہیں ہے جو تلوار لے کر کھڑا ہو ہاں وہ پرانے دور کی بات تھی۔ بالکل آج کے دور میں یہ ایک ایسا غیر محسوس فکری نظام ہے جو انسان کو مادہ پرستی سرمایہ دارانہ ذہنیت اور استعماری سوچ کا تابع بنا دیتا ہے یعنی وہ آپریٹنگ سسٹم والی بات سو اس نظام تعلیم کے تحت انسان کی پوری زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف دنیاوی کامیابی اور ذاتی مفاد کا حصول بن کر رہ جاتا ہے واہ یہیں پر وہ آپریٹنگ سسٹم والی تمثیل جو میرے شروع میں دی وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے مصنف کے مطابق یہ تاغوتی نظام تعلیم ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہمارے طلبہ کے ذہنوں میں انسٹال کر دیا جاتا ہے بالکل درست تشبیح ہے مطلب ہارڈ ویئر یعنی انسان کی قدرتی صلاحیتیں اور ذہانت تو بہت شاندار ہوتی ہیں لیکن یہ فکری سانچہ طے کرتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو محض ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا منافع بڑھانے کے لیے استعمال ہونا ہے یا کسی بڑے تہذیبی مقصد کے لیے جی اور یہی وہ اصل دکھ ہے جو اس مضمون میں بیان ہوا ہے لیکن دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا تاغوتی یا غلامی جیسے الفاظ کو زیادہ سخت نہیں ہے میرا مطلب ہے آخر ایک طالب علم یا اس کے والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ڈگری لے ایک پرکشش نوکری حاصل کریں اور معاشی طور پر مستحکم ہو تو تحریر کے مطابق اس میں غلامی کہاں سے آ گئی یہ ایک بہت فکری سوال ہے جو اس تحریر کو پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً ابھر سکتا ہے مصنف اس بات کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ معاشی استحکام یا ہنر کا حصول بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ تو ضروری ہے بالکل ضروری ہے لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی پوری ہستی اس کا پورا وجود محض ایک معاشی اکائی یا جسے ہم اکنامک یونٹ کہتے ہیں اس تک محدود ہو کر رہ جائے اچھا یعنی انسان صرف ایک مشین بن جائے جی تحریر کے مطابق تہذیبی غلامی اس وقت واقع ہوتی ہے جب انسان کی ترجیحات اس کے خواب اور اس کے کامیابی کے معیارات وہ نظام طے کرنے لگے جس کی بنیاد ہی خدا کے انکار اور مادے پر رکھی گئی ہو یہ بہت گہری بات ہے آپ دیکھیں نا جب ایک نوجوان کی کامیابی کا معیار صرف یہ رہ جائے کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا یا وہ کس عالمی برانڈ کا حصہ بنا اور اس کے اندر سے ظلم کے خلاف مزاحمت اور امت کا درد بالکل ختم ہو جائے تو مصنف کے نزدیک یہی وہ غیر محسوس غلامی ہے جو زنجیروں کے بغیر پہنائی جاتی ہے واہ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل مختلف ساویہ ہے اگر ہم اس آپریٹنگ سسٹم یا فکری سانچے کی روشنی میں پاکستان میں موجود ان تعلیمی نظاموں کا جائزہ لیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو صورتحال مزید واضح ہوتی ہے جی بالکل ہمیں ان سسٹمز کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے مثال کے طور پر کیمبرج سسٹم یعنی او اور اے لیولز کو ہمارے ہاں کامیابی کی حتمی ضمانت سمجھا جاتا ہے بظاہر یہ نظام بہت زبردست ہے یہ بچوں کو تنقیدی سوچ سکھاتا ہے رٹے سے دور رکھتا ہے تو مضمون کے مصنف کیمبرج سسٹم پر کس بنیاد پر تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب اس بات کا برملہ اعتراف کرتی ہے کہ کیمبرج سسٹم طلبہ کو تنقیدی سوچ، سائنسی مہارت اور لسانی عبور فراہم کرتا ہے۔ हم, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا؟ جی، لیکن مصنف کا اصل اعتراض اس نظام کی تقنیقی خامیوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کی اپسٹیمولوجی یعنی علم کی بنیاد پر ہے۔ مصنف کے بقول اس نظام تعلیم کی بنیاد وہی یا الہامی سچائی پر نہیں بلکہ مکمل طور پر سیکولر اور مغربی لبرل فکر پر رکھی گئی ہے اچھا تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نظام کا آپریٹنگ سسٹم انسان کو ایک خود مختار فرد یا آٹونمس انڈیویجول تصور کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں کسی بھی الہی قانون کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اخلاقیات اور اپنی کامیابی کے معیارات خود طے کرنے میں آزاد ہے हم, یعنی جو مجھے ٹھیک لگے وہ ٹھیک ہے بالکل اور اگر ہم اسے عملی طور پر دیکھیں تو مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اس نصاب میں تاریخ کو مکمل طور پر ایک مغربی زاویہ سے پیش کیا جاتا ہے تاریخ کا یہ نقطہ بہت اہم ہے اس کی اگر کوئی عملی مثال دی جائے تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ تاریخ کیسے ایک خاص زاویہ نظر بناتی ہے جی بالکل مثال کے طور پر اس نصاب میں جب ترقی یا پروگرس کا تصور پڑھایا جاتا ہے نا تو اسے انڈسٹریل ریولوشن اور مغربی استعمار کے عروج کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جاتا ہے ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اور طالب علم کے لاشور میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ مہذب ہونا دراصل وہی ہے جو مغرب نے طے کر دیا ہے مصنف کے نزدیک اس نظام کے ذریعے انگریزی زبان محض ایک رابطے کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ وہ خود ایک تہذیبی طاقت بن کر طالب علم کے ذہن پر غلبہ پا لیتی ہے یعنی زبان صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک پورا کلچر اپنے ساتھ لاتی ہے سو فیصد اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نظام کا فارغ و تحصیل طالب علم تکنیکی اعتبار سے تو ماہر ہوتا ہے لیکن اپنی تہذیبی شناخت اور عالمی سطح پر ایک مزاحمتی شعور سے بالکل آری ہوتا ہے یہ تو واقعی پریشان کون ہے اچھا اگر کیمبرج کا فریم ورک بنیادی طور پر مغربی ہے تو ذہن فوراً ان نجی تعلیمی نظاموں کی طرف جاتا ہے جو مقامی سطح پر بنائے گئے ہیں جیسے کہ آغا خان تعلیمی بورڈ بظاہر دیکھا جائے تو یہ بورڈ کیمبرج کی طرح رٹے سے بھی نجات دلاتا ہے اور ساتھ ہی مقامی اقدار رواداری اور ہم آہنگی یا پلورزم کی بات بھی کرتا ہے تو کیا مصنف اسے کیمبرج کا ایک بہتر اور محفوظ متبادل سمجھتے ہیں یہیں پر یہ تحریر ایک بہت گہرا فکری نکتہ اٹھاتی ہے مصنف کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ تصوراتی فہم اور رٹے سے نجات ایک انتہائی مثبت قدم ہے جی بالکل رٹا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہاں لیکن مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نظام میں جس رواداری کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے तहरीर के मुताबिक इस बोर्ड में रवादारी की बुनियाद किसी इलाही सच्चाई पर नहीं बल्कि माबा जदीदियत की इजाफियत यानी पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म पर रखी गई है हाँ एक मिनट ये माबा जदीदियत की इजाफियत या पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म एक काफी भारी इलमी असिला है इसका एक अमली क्लास रूम में क्या मतलब बनता है कोई मिसाल देकर समझाएं जी मैं समझाती हूँ अगर इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी सच्चाई हतमी या मौर्जूई नहीं है यानी कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है हर इंसान का अपना अपना सच है अच्छा کلاس روم کی مثال یوں لیجیے کہ اگر اخلاقیات کے موضوع پر کوئی بحث ہو رہی ہے تو اساتذہ کو عموماً یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کہیں اس بارے میں تمہیں کیا صحیح لگتا ہے یا تمہاری حقیقت کیا ہے हم, بجائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ خدا کا حتمی قانون کیا ہے بالکل مصنف کے نزدیک جب آپ سچائی کو اس طرح اضافی یا ریلیٹو بنا دیتے ہیں تو مذہب زندگی کے مرکز اور ایک حتمی حقیقت کے مقام سے گر کر محض ایک ثقافتی ذائقہ یا انفرادی شناخت بن جاتا ہے یعنی مذہب صرف ایک لائف سٹائل چوائس بن کر رہ جاتا ہے جی اور اس نظام کا سارا زور طالب علم کو ایک اچھا گلوبل سٹیزن یا عالمی شہری بنانے پر ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ کی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن مصنف کے بقول یہ طالب علم کبھی بھی استعماریات کے خلاف کوئی ٹھوس موقف نہیں اپنا سکتا یہ تو واقعی ایک غیر محسوس تبدیلی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا لیکن اچھا اگر ہم ان دونوں جدید نظاموں سے ہٹ کر براہ راست سرکاری تعلیمی بورڈز کی بات کریں یعنی ہمارے وفاقی یا صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز۔ جی ان کا جائزہ بھی ضروری ہے ایک عام خیال یہ ہے کہ ہمارے سرکاری نصاب میں تو باقاعدہ اسلامیات لازمی ہے مطالعہ پاکستان میں نظریہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے تو اگر کتابوں میں اتنے واضح مذہبی مضامین شامل ہیں تو پھر کیا مصنف ان سرکاری بورڈز کو اس تہذیبی غلامی سے پاک سمجھتے ہیں हم, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے जिस पर मुसन्फ़ ने तफसी तनकीद की है किताब के मुताबिक सिर्फ चंद किताबों में इस्लामी मजामी शामिल कर देने से किसी भी तालीमी निज़ाम का बुनियादी फलसफा या वो ऑपरेटिंग सिस्टम तब्दील नहीं होता तो फिर असल मसला क्या है इन बोर्ड्स में मुसन्फ़ दलील देते हैं कि सरकारी बोर्ड्स का जो मजमू ढांचा और इंतज़ामी मॉडल है वो आज भी कॉलोनियल या नो आबादियाती दौर की पैदावार है इस पूरे निज़ाम का महवर علم کا حصول یا انسان کی روحانی بالیدگی بالکل نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا مقصد محض ایک سرکاری سرٹیفکیٹ کا حصول امتحانوں میں نمبروں کی دوڑ اور آخرکار نوکری کی تلاش ہے مزید یہ کہ مضمون یہ واضح کرتا ہے کہ ان بورڈز میں بھی جو سائنس معیشت اور سماجیات پڑھائی جاتی ہے وہ ہو بہو مغربی اور سیکولر نظریات پر ہی مبنی ہے ओ, इसका मतलब ये हुआ कि तालेब इल्म को एक तरह की दोहरी शख्सियत या स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार कर दिया जाता है बिल्कुल सौ फीसद اگر ہم غور کریں تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ صبح اسلامیات کے کلاس میں پڑھتا ہے کہ کناد بہت بڑی نیکی ہے سود حرام ہے اور رزق خدا کی طرف سے ہے. جی لیکن اگلے ہی پیریڈ میں جب وہ معاشیات کی کلاس میں جاتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ کامیابی کا واحد معیار زیادہ سے زیادہ منافع کمانا اور مارکیٹ پر قبضہ کرنا ہے ہاں اور یہ کتنا بڑا تضاد ہے मुसन्फ़ के नज़दी शायद यही वो तजाद है जो हमारी अमली जिंदगी में नजर आता है की इंसान मस्जिद के अंदर तो बंदगी का इजहार करता है लेकिन अपनी माशी और सियासी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर सेकुलर हो जाता है बिल्कुल दुरुस्त तज् है आपका और यही बात आई बी और एडिक्सल जैसे बैन अवी निज़ामों पर भी लागू होती है जिनका जिक्र तहरीर में मौजूद है यानी वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जी ان تمام مروجہ نظاموں میں کچھ جزوی خوبیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن مصنف کے نزدیک ان کا مشترکہ علمیہ یہ ہے کہ ان کی تہذیبی اور فکری بنیادیں یکساں ہیں hmm. یہ انسان کو عالمی منڈی کا ایک پرزہ تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ بابصیرت خلیفۃ اللہ نہیں بناتے جو معاشرے میں عدل قائم کر سکے اب جد کے مضمون نے ان موجودہ نظاموں کا یہ خاکہ پیش کر دیا ہے اور ساری خامیاں گنوا دی ہیں تو فطری طور پر اگلا قدم یہ بنتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اس کا حل کیا ہے دھی حل کی طرف آنا تو بہت ضروری ہے کیا وہ موجودہ علوم کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی بات کرتے ہیں میرا مطلب ہے کیا ہم ایک نئی عمارت کھڑی کرنے کے لیے صرف کتابوں کے سرورک بدلنے ہوں گے اور ان پر اسلامی لکھنا ہوگا نہیں کتابوں کے نام یا سرورک بدلنا کوئی حل نہیں ہے مصنف کے نزدیک اس کا باقاعدہ آغاز تعلیمی فلسفے کی آسر نو تشکیل سے ہوگا اچھا تو بنیاد کیا ہوگی اس تشکیل کی اس تشکیل نو کی سب سے پہلی اینٹ انسان کا تصور یا اینتھروپولوجیکل ماڈل ہے دیکھیں جب تک کسی بھی تعلیمی نظام میں انسان کو محض ایک معاشی حیوان ایک کامیاب ملازم یا ایک صارف کے طور پر دیکھا جاتا رہے گا وہی نتائج نکلیں گے جو ابھی نکل رہے ہیں hmm. یعنی پہلے انسان کی تعریف تو ٹھیک کریں بالکل مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم کی پوری عمارت اس نظریے پر کھڑی ہونی چاہیے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے ایک امانت دار اور صاحب بصیرت وجود ہے اس الہی ماڈل کو تسلیم کرنے کے بعد مصنف مضامین کی اسلامی تشکیل نو کی بات کرتے ہیں تو اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا ان کے نزدیک ہر مضمون کو وہی اور اہل بیت کی معرفت کی روشنی میں دوبارہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے اچھا اس نقطے پر شاید کوئی یہ سوال اٹھائے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت عملی اعتراض ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر معاشیات کو صرف اخلاقیات اور امانت تک محدود کر دیں گے تو کیا ہمارے طلبہ جدید مسابقتی دنیا میں پیچھے نہیں کیے جائیں گے ہم، یہ ایک بہت عام لیکن اہم خدشہ ہے تو مصنف اس توازن کو کیسے قائم کرتے ہیں دیکھے مصنف ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ریاضی کے اصول تجارت کے طریقے یا جدید ٹیکنالوجی نہ پڑھائی جائے ان کا موقف مضامین کی بنیاد یا پریمس بدلنے کے حوالے سے ہے ہم وہ کیسے مثال کے طور پر معاشیات ہی کو لیجئے آج کی معاشیات انسان کو ایک خود غرض مشین تصور کرتی ہے جس کا واحد مقصد اپنی لامحدود خواہشات کو محدود وسائل میں پورا کرنا ہے بالکل اکنامکس کی تو بیسک ڈیفینیشن یہی پڑھائی جاتی ہے جی تو مصنف کہتے ہیں کہ نیا علم معیشت اس بنیاد پر ہو کہ رسک کی برکت سماجی عدل اور استحصال سے پاک معاشرہ کیسے قائم کیا جائے اسی طرح اگر نفسیات یعنی سائیکالوجی کی بات ہو تو آج کی مغربی نفسیات صرف نفس کی خواہشات کی تسکین اور انسان کی انا کو مضبوط کرنے پر زور دیتی ہے ہاں ایگو کو بہت سینٹر میں رکھا جاتا ہے بالکل لیکن مصنف کے نزدیک ایک اسلامی تناظر میں نفسیات کا مرکز تذکیا نفس تقوا اور روحانی امراض کی تشخیص ہونا چاہیے یہ وضاحت بہت اہم تھی اس کا اطلاق سماجیات اور تاریخ پر بھی یقینا ہوتا ہوگا اگر سماجیات کو دیکھا جائے تو مغربی طرز کی تعلیم خالصتاً انفرادیت یا انڈیویژلزم پر زور دیتی ہے جی بالکل جبکہ مصنف شاید یہاں خاندان اخوت اور امت کے تصور کو بنیاد بنانے کی بات کر رہے ہیں اور تاریخ محض بادشاہوں اور ریاستوں کے عروج و زوال کی کہانی کے بجائے ظلم اور عدل کی کشمکش کے طور پر پڑھائی جائے بالکل درست سمجھا آپ نے اچھا تحریر میں علم کی اس تشکیل نو کے ساتھ ساتھ زبان کے حوالے سے بھی کوئی خاص موقف اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل مصنف نے زبان پر بہت زور دیا ہے انہوں نے زبان کو محض رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب کا سب سے بڑا قلعہ قرار دیا ہے हم, یہ تو بہت طاقتور جملہ ہے تہذیب کا قلعہ جی تحریر کے مطابق اپنی مقامی اور اسلامی زبانوں کو تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے قابل بنانا انتہائی ناگزیر ہے इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि अंग्रेजी या दीगर जुबान ना सीखी जाएं हां जाहिर है जबाने सीखना तो हुनर है بالکل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اعلی ترین فکلی تحقیق اور فلسفہ مکمل طور پر ایک غیر ملکی زبان کے تابع ہو جائے مصنف کے مطابق جب ایسا ہوتا ہے تو ہم عالمی علوم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنی تہذیبی جڑوں اور اپنے ورلڈ ویو سے پوری طرح کٹ جاتے ہیں واقعی یہ تمام تر نظریاتی بحث بہت گہری ہے لیکن اگر ہم تصورات کی اس دنیا سے نکل کر عملی کلاس روم اور معاشرے کے حقائق کی طرف آئیں تو ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے وہ کس طرح دیکھیں کتابیں جیسی بھی ہوں انہیں پڑھانے والا تو ایک انسان یعنی استاد ہی ہے نا تو مصنف اس نئے اور متبادل نظام تعلیم میں استاد کے کردار اور امتحانی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں مصنف کے نزدیک کسی بھی تعلیمی انقلاب کا سب سے اہم ستون استاد ہی ہے اس تحریر میں استاد کے کردار کو محض معلومات منتقل کرنے والی ایک مشین کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ اسے ایک مربی اور تہذیبی محافظ قرار دیا گیا ہے یعنی وہ رول ماڈل ہے جی مصنف استدلال کرتے ہیں کہ اگر کتابیں پوری طرح اسلامی اور الہی افکار پر مبنی بھی ہوں لیکن پڑھانے والا استاد خود فکری طور پر سیکولر اور مغربی سانچوں میں سوچتا ہو تو وہ لاشعوری طور پر وہی تاغوتی ورلڈ ویو طالب علم تک منتقل کر دے گا ہاں کیونکہ بچہ استاد کی شخصیت سے سیکھتا ہے بالکل اس لیے اساتذہ کی اپنی فکری اور روحانی بیداری شرط اول ہے اور دوسری جانب امتحانی نظام پر بھی مصنف کی شدید تنقید موجود ہے امتحانات پر کیا اعتراض ہے ان کے نزدیک موجودہ امتحانات صرف طالب علم کی یادداشت کو جانچتے ہیں اور انہیں ایک اندھے مقابلے یا جسے ہم ریٹ ریس کہتے ہیں اس کا حصہ بنا دیتے ہیں ایک حقیقی تعلیمی نظام وہ ہے جو محض معلومات کو نہ پرکھے بلکہ اخلاق کردار اور معاشرے کے تحت طالب علم کی اجتماعی ذمہ داری کا بھی جائزہ لے بالکل صحیح لیکن ایک لمحے کے لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم نے بہترین اسکول بنا لیے استاد بھی مربی بن گئے نصاب بھی مثالی ہو گیا hmm. پھر بھی ایک بچہ اسکول میں دن کے صرف چھ یا سات گھنٹے گزارتا ہے باقی کا پورا دن اور آج کے دور میں تو رات بھی وہ اسکرین اس کے سامنے میڈیا فلموں اور گیمز کے زیر اثر گزارتا ہے یہ سب سے تلخ حقیقت ہے تو اگر اسکول اس اسے ایک مختلف انسان بنا رہا ہے اور باہر کا پورا معاشرہ اسے کچھ اور بننے پر مجبور کر رہا ہے تو کیا یہ ساری مشق رائگا نہیں چلی جائے گی پر مصنف ایک تہذیبی ایکو سسٹم یا کلچرل ایکو سسٹم کی ناگزیر ضرورت پر زور دیتے ہیں کتاب میں یہ بات بہت واضح کی گئی ہے کہ انسان کی تربیت صرف اسکول کی چار دیواری میں نہیں ہوتی بالکل سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے آج کا ڈیجیٹل دور سوشل میڈیا کے الگوریتھمز اور اشتہارات یہ سب مل کر انسان کو ایک اندھا صارف اور مادہ پرست بننے کی ترغیب دے رہے ہیں مصنف کا موقف یہ ہے کہ جب टेक्नोलॉजी की सतह पर एक हम आहंग और इलाही की ताईद करने वाला मुतबाद माहौल नहीं बनाया जाता तब तक कामागिर और, और मुश्किल सफर को मुसनफ ने मक्की मरला करार दिया है मक्की मरला वो वक्त जब इकतार या निजाम मुकम्मल तौर पर हाथ में नहीं होता लेकिन शूर की तमीर की जा रही होती है مصنف نے اس اصطلاح کو کس تناظر میں استعمال کیا ہے جی بالکل اسی تناظر میں مصنف کے نزدیک جس طرح تاریخ اسلام میں ریاست کے قیام سے پہلے مکی دور میں ایک ایسی نسل تیار کی گئی تھی جس کی وفاداریاں جس کے خوف اور ترجیحات اس وقت کے جاہلی نظام اور تاغوت سے کٹ کر مکمل طور پر وہی تابع ہو چکی تھی. واہ بالکل اسی طرح آج بھی ہمیں اسی مکی مرحلے سے گزرنا ہوگا مصنف کا استدلال ہے کہ آج کے دور میں کسی بھی ظاہری یا بیرونی تبدیلی سے پہلے اس اندرونی فکری اور روحانی انقلاب کی سخت ضرورت ہے یعنی پہلے ذہنوں کی آزادی ضروری ہے جی جب تک ایک ایسی نسل تیار نہیں ہوتی جو اس موجودہ تہذیبی غلامی اور اس کے مسلط کردہ کامیابی کے جالی میں معیارات سے بغاوت کر کے وہی کو اپنا مرکز بنائے تب تک کوئی بھی حقیقی تہذیبی انقلاب ممکن نہیں ہے تو اگر ہم سید جہان زیب کے اس پورے مضمون کے تصورات کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ تعلیم ہرگز محض معلومات کے تبادلے کچھ ہنر سیکھ لینے یا ڈگری حاصل کر کے عالمی مارکیٹ میں اپنے آپ کو فروخت کر دینے کا نام نہیں ہے بالکل بھی نہیں مصنف کے نزدیک تعلیم انسان کے شعور اس کے بشراتی ماڈل اور اس کی تہذیبی شناخت کی تعمیر کا نام ہے یہ موقع شعور ہی ہے جو بصیرت عطا کرتا ہے تاکہ انسان اس خاموش اور نرم تہذیبی غلامی کے آپریٹنگ سسٹم کو پہچان سکے اور بندگی کا وہ حقیقی سفر طے کر سکے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا تھا بالکل اور یہ مضمون ہمیں اسی بیداری کی طرف بلاتا ہے یہ تحریر بلا شبہ ایک زبردست فکری چیلنج پیش کرتی ہے اور ہمارے روزمرہ کے مفروضات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے लेकिन इन तमाम बड़ी तहजीबी और नजरियाती बहसों को समेटते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जिस पर गौर करना हम सबके लिए नागुजीर है आज जब हमारे इर्द गिर्द का पूरा डिजिटल और तहजीबी इकोसिस्टम सोशल मीडिया से लेकर इश्तेहारात तक एक फर्द को महज एक सारिफ बनाने पर तुला हुआ है تو وہ کون سی ایک چھوٹی سی روزمرہ کی فکری عادت ہو سکتی ہے جسے اپنا کر انسان اس غیر محسوس ڈیجیٹل اور تہذیبی غلامی کے شکنجے کو توڑ کر اپنی روحانی اور فکری آزادی کو زندہ رکھ سکے